ایسا نہ ہو کہ خون کا جوش حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حجامہ لگوانا چاہے وہ سترہ یا انیس یا اکیس تاریخ کو لگوائے تاکہ ایسا نہ ہو کہ خون کا جوش تم میں سے کسی کو ہلاک کر دے